محترم بزرگوں بھائیو عزیزوں بہنوں اور بیٹیوں اللہ تعالی نے فرمایا ان نہ بیتن وز عل سے للَدیب بکا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی بندگی کے لیے وہ ہے جو بکہ میں ہے بکہ مکہ ہی کا نام ہے تو مبارکاً بہت برکت والا ہے بہد العالمین سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے ہدایت کا مرکز ہے فی آیا تم اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں مقام ابراہیمہ مقام ابراہیم ومن دخل کان آمینہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ عمل والا ہو جاتا ہے و ل اللہ ع سے ہجل بھئی تھے منست اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو راستے کی طاقت رکھتا ہو وہ من کفرا جو شخص پھر کفر کرے فعن اللہ غنی العالمین تو اللہ بھی سارے جہانوں سے غنی ہے بے پرواہ ہے کوئی اگر کافر ہوتا ہے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا یہاں یہ جو لفظ ہے کہ جو کفر کرے تو اللہ بھی غنی ہے کفر کا مطلب یہاں کیا ہے موٹی سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو راستے کی طاقت رکھے اور جو کفر کرے تو اللہ جہانوں سے غنی ہے بتاؤ بھی کفر سے مراد یہاں کیا ہے حج نہیں کرتا طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے اس کو کیا قرار دیا ہے امن کفرا جو شس کفر کرتا ہے طاقت بھی ہے اللہ نے مال بھی دیا ہے پھر وہ اللہ کے اس فریضے کو ادا نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جہانوں کی یہ کفر کا کام جو کرتا ہے اللہ بھی سارے جہانوں سے غنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں ان نے کہا جو شخص طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے کیونکہ یہ پانچ بنیادی ارکان میں شامل ہے جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ سوال کیے آپ کی آخری زندگی میں تاکہ سب لوگوں کے سامنے اسلام کا بنیادی نقشہ آ جائے تو اسلام کے متعلق انہوں نے پوچھا تھا اور ایمان کے متعلق پوچھا تھا اور احسان کے متعلق پوچھا تھا تو اسلام کے متعلق جب انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن اسلام مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کیا ہے پر اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اگر راستے کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے یہ ہے اسلام کا بنیادی ڈھانچہ آگے تفصیلات ہیں یہ،, یہ نہ ہو تو اسلام کی عمارت ڈھہ جاتی چنانچہ الفاظ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نقل ہوئے اور بنی الاسلام و خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور اگر طاقت ہو راستے کی تو بیت اللہ کا حج کرنا تو حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلے جو گھر تعمیر ہوا اس کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے سب سے پہلے اب اللہ جانتے ہے کہ کس نے تعمیر کیا احادیث میں اور قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلات وسلام جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بہت بات میں آئے ہیں ان سے پہلے کئی انبیاء گزرے صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور اسی طرح نوح علیہ السلاۃ وسلام اور ہمارے والد ماجد آدم علیہ السلاۃ و یہ سب پہلے گزرے تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کے لیے کوئی گھر ہی نہ بنایا ہو تو اب اس کی وضاحت نہیں آئی کہ بھئی کس نے بنایا اللہ جانتا ہے آدم علیہ السلام نے بنایا یا ان سے بھی پہلے جنوں نے بنایا یا فرشتوں نے بنایا لیکن یہ بات قرآن مجید میں آ گئی ہے کہ سب سے پہلے اس زمین پر اللہ کا گھر جو تعویر کیا گیا وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے اللہ تعالی نے اس شہر کی بھی تعین کر دی مکہ میں بکہ میں جو گھر ہے نا یہ سب سے پہلے بنایا رہ گئی یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلط وسلام نے جو بنایا ہے سی بخاری میں ایک حدیث ہے ابو غفاری رضی اللہ عنہ ایسے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلا جو گھر اللہ کا تعمیر ہوا وہ کون سا ہے کہا بیت اللہ شریف ہے اس کے بعد کہا بیت المقدس ہے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا کہا چالیس سال کا فاصلہ تھا عام طور پر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو آدم ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور بیت المقدس کو داود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام نے بنایا لیکن ان کے درمیان تو سینکڑوں سال ہے اس لیے ان دونوں کی مسجدوں کی یہ تعمیریں یہ بعد کی تعمیریں ہیں اول تعمیریں نہیں ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ جگہ بتائی جہاں اللہ کا گھر واقعہ تھا سیلابوں کی وجہ سے وہ ایک دفعہ ڈہ چکا تھا اور اس کی بنیادیں موجود تھیں اللہ نے فرمایا و عید بوانا ابراہیم مکان البیت ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ دکھائی بھئی یہ جگہ ہے اور دوسری جگہ فرمایا پہلے پارے میں وہ عید یرف و ابراہیم القواعد ملبیت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کرنا شروع کیا وہاں سے تعمیر کرنا شروع کیا تو یہ واقعہ سی بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ کس طرح سے یہ گھر دوبارہ بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا بندوبست فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عرب کی عورتوں کے ہاں جو پٹکے کا رواج بنانا کہ کمر پر ایک پٹکا باندھتی تھی یہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے یہ کام شروع ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی جو بڑی ہی صالحہ اور بڑی کرامت والی خاتون کی سارا علیہ السلام اور وہ جب ایک ظالم بادشاہ نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا اور وہ پکڑا گیا تو پھر اس نے یہ سمجھ کر کے یہ تو بڑی کوئی معزز خاتون ہے اللہ کے ہاں اس نے ایک لانڈی خدمت کے لیے دے دی اس کا نام صحیح بخاری میں آجر آیا ہے آجر عام طور پر حاجرہ کہہ دیتے ہیں آجر ان کا نام آیا ہے اب اللہ کی مرضی کہ وہ جو پہلی بیوی تھی اس سے اولاد اس وقت تک نہیں ہوئی اور او آجر سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا فرما دیا یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ وہ سارا جو تھی نا ان سے بچنے کے لیے اس عمیل نے کمر میں پٹکا باندھ لیا تو افی افا کہ قدموں کے نشان مٹتے جائیں وہ قدموں کے نشان ڈھونڈ کر آ کر مجھے مارے نہ بچنے کے لیے مار سے بچنے کے لیے اس نے کمر میں پٹکا باندھ لیا تاکہ پاؤں کے نشان چھپتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اپنی اس بیوی کو لے کر اور بچے کو لے کر یہ لوگ یہاں جسے آج کل کہتے ہیں نا غزہ فلسطین جسے کہتے ہیں فلسطین کینان کہہ لیجیے فلسطین کہہ یہاں کے رہنے والے تھے تو اب کافی فاصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اس کی امی کو لے کر مکے میں چلے گئے ابن عباس کہتے ہیں ان دنوں مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی پانی بھی نہیں تھا نا پانی ہو تو آبادی ہو سکتی ہے اس کے بغیر آبادی کس طرح ہو سکتی ہے کوئی آبادی نہیں تھی اور کوئی کوئی پودا بھی نہیں تھا نا سڑے ہوئے اب بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کس طرح سڑے ہوئے پہاڑ ہے کوئی چیز اگتی نہیں ہے وہاں پر تو وہاں ایک درخت تھا وہ اس درخت کے نیچے ابراہیم وسلم نے اپنی بیوی بی کو چھوڑا اور اس بچے کو چھوڑا اور ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کا ان کے پاس رکھ کر واپس پلٹے آجر آواز ہی دیتی رہ گئی ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں نہ کوئی کوئی غمخار ہے نہ کوئی دل لگانے کی چیز ہے کوئی آبادی نہیں ہے کوئی متنفذ نہیں ہے ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں اخیر وہ کہنے لگی کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہا ہاں میں تمہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے تو ابن عباس نے فرمایا کہ جب ذرا دور ہوئے ایک گھاٹی کے اوٹ میں پہنچے جہاں وہ نظر نہیں آ رہی تھی ام اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام تو پھر انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے دعا کی وہ دعا جو سورہ ابراہیم میں تیرے پارے میں اللہ نے نقل فرمائی وہ یہ ہے وہ کالا ابراہیم ربز الحاد البلد عام ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے امن والی جگہ وہ جو نبنی وہ بنی یابود مجھے اور میرے میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا بڑے ہی خوف زدہ تھے نا ساری قوم ان کی بت پرستی تھی تو اب وہ ڈرتے تھے میری اولاد بھی کہیں بتوں کی پوجا میں مصروف نہ ہو جائے ہر بندے کو بھائیو اس کا خطرہ رہنا چاہیے ہمارے بچے توحید والوں کے پھر قبروں کی پوجا نہ شروع کر دیں پھر پیروں کو پوجنا سجدے کرنا شروع نہ کر دیں ابراہیم علیہ السلام کو جب اتنی فکر ہے اپنے بچوں کی توحید کی کہ شرک کے اندر گرفتار نہ ہو جائے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے ہمیں بھی اس کی فکر بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو شرک سے بچانا بت پرستی سے قبر پرستی سے پیر پرستی سے غیر اللہ کی پوجا سے یا اللہ ان کو بچا کر رب رکھ من الناس یا اللہ ان بتوں نے بڑی دنیا کو گمراہ کر من طب علی مني جو میری بات ماننے وہ تو میرا ساتھی ہے ان کا غفور الرحیم جو میری بات نہ ماننے پھر تو غفور الرحیم ہے تو جانے اور ہو جائے رب انسکن درری تھی وادن غیر محرم یا اللہ میں نے اپنی سولاد کو ایک غیر ذرا وادی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے یہاں آ کر چھوڑ دیا ہے کس لیے اسکر تو چھوڑ دیا نہیں یہاں بسا دیا ہے میں نے اپنی اولاد کو اس وادی غیرزی ذرا جس میں کوئی کھیت نہیں ہے کھیتی نہیں ہے یہاں بسا دیا ہے ربانہ علی عند بیتک محرم کیونکہ یا اللہ تیرا حرمت والا گھر یہاں موجود ہے اس لیے میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا کر ٹھہرایا ہے کس لیے ربانہ علیہ یقین یا اللہ اس لیے کہ یہ نماز تو پڑھیں گے نا بیت اللہ کے پاس ہوں گے تو نماز تو قائم کریں گے نا معلوم ہے ایسے محلے بڑے خوبصورت بے شک ہوں جہاں سین میں بھی بنے ہوئے ہیں سب کچھ بنا ہوا ہے لیکن مسجد نہیں ہے وہ محلہ رہنے کے قابل نہیں ہے فضم یا اللہ اب کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ وہ ان کے پاس آ جائے ان کو پھلوں کا رزق عطا کر یعنی ایسی جگہ میں پھلوں کی دعا ہو رہی ہے جہاں کوئی کھیت ہوتا ہی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے وہاں دعا کریں یا اللہ پھلوں کی ان کو پھلوں کا رزق عطا کر اب جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کس طرح پھلوں کی فراوانی ہے وہاں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے تو خیر ابراہیم علیہ السلات و السلام تو واپس آ گئے تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ام اسماعیل پانی پیتی رہی اور کھجوریں کھاتی رہی جب تک وہ موجود رہیں بچے چھاتی میں دودھ آتا رہا بچہ دودھ پیتا رہا جب کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا تو بچہ اب تڑپنے لگا تو دیکھا نہ گیا ان کی ماں سے تو اس نے کہا میں دیکھتی ہوں ادھر ادھر کوئی بندہ نظر آ جائے تو قریب ترین پہاڑی تھی صفا کی پہاڑی تو اس پر وہ چڑھ گئی چڑھ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا ادھر خوف بھی تھا بچہ ہے تو کوئی نقصان نہ کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے پھر اتری اور پہاڑی پر چڑھتے اور اترتے وقت بندہ تیز دوڑ نہیں سکتا نا تو اس لیے اترنے میں تو وہ چال سے اتری اور آگے ان کو پہاڑی نظر آئی مروہ کی پہاڑی تو وہ درمیان کی جو جگہ تھی نا وہاں وہ پوری یعنی جتنی ان کی قوت تھی دوڑ کر وہ نا اس پہاڑی کی طرف گئی پھر اس پر چڑھ کر ادھر دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آیا پھر اتری اسی طرح دوڑ کر دوسرے پہاڑی پر ساتویں دفعہ جو مروہ پر پہنچی نا ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کچھ آٹھ سی بالو ہوئی تو اپنے آپ سے کہنے لگی چپ کہ میں غور سے سنو پھر کہنے لگی کہ بھائی تمہاری آواز مجھے پہنچ گئی ہے اگر کچھ مدد کر سکتے ہو کون ہو تو میری مدد کرو پھر اتر کر آئی نا تو بچہ جو تڑپ رہا تھا نا دیکھا کہ اس کے پاس فرشتہ موجود ہے فرشتہ موجود ہے فرشتے نے بخارشی میں ہے یا پر یا ایڑی ماری اور چشمہ نمودار ہو گیا پانی کا ام عشباعیل جو تھی نا انہوں نے وہ ریت اور مٹی کے ارد گرد اس کے مڈیر بنا دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ام اسبائیل پر رحم کرے اگر وہ مڈیر نہ بناتی تو وہ ایک دریا بن جاتا دریا بن جاتا مگر اللہ کی مرضی اب بھی دریا سے کم تو نہیں ہے نا کتنے ہزاروں ٹن پانی روز وہاں سے نکلتا ہے بڑے بڑے انجن لگے ہوئے ہیں موٹریں لگی ہوئی ہے ساری دنیا میں پانی جاتا ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی ماشاءاللہ نہیں رہتا بھلا ایسا کوئی کنواں کو کن تم نے دیکھا کہ اتنا پانی اسے نکالا جائے اور کوئی فرق ہی نہ پڑے بہرحال اللہ کو منظور یہ تھا کہ لوگ یہاں آ کر پانی لیں اس لیے وہ پانی وہاں ٹھہر گیا اور اس بائی فرشت نے کہا کہ یہ تم ضائع ہونے سے مت ڈرو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا اور یہاں اللہ کا گھر ہے یہ لڑکا اس کو تعمیر کرے گا یہ دلید ہے اس بات کی کہ بیت اللہ پہلے موجود تھا تو فرشت یہ صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ یہ لڑکا وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا لو جی ام اسماعیل خود بھی پانی پینے لگوں اور اس پانی میں خوبی یہ ہے کہ وہ پینے کا کام بھی دیتا ہے کھانے کا کام بھی دیتا ہے صحیح بخاری میں ہے ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں ایک مہینہ رہا مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے نا پہلے بھائی کو بھیجا تھا بھائی سنا ہے ایک شخص آیا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا پتہ کر کیا ہو وہ آئے جا کر بتایا کہ بھائی آدمی تو بہت اچھا ہے باتیں بھی بہت اچھی کرتا ہے کہ تبھی تسلی نہیں وہ خود گئے کسی سے پوچھ بیٹھے بھی وہ محمد ہے کوئی او انہوں نے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا پھینٹی لگائی پھینٹی کھا کرنا اب خاموشی سے وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا کہ اللہ کوئی سبب بنائے گا تو پھر ملاقات ہو جائے گی کہتے ایک مہینہ میں رہا وہاں رہا صرف زمزم پیتا تھا اور میرے پیٹ میں شکن وٹ پڑے شروع ہو گئے موٹا ہو گیا موٹا ہو گیا ہمارا تمہارا تو یہ حال نہیں ہے مہرا اللہ کا فضل ہے کھانے کے لیے اللہ کھلا دیتا ہے پینے کے لیے بھی دیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص صاحب ایمان اس پر رہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کی ایک خوبی یہ بیان کی تو کچھ دن ہی گزرے تو ایک کافلہ بنو جرہم کا گزرا انہوں نے دیکھا کہ وہ پرندے یہاں پرندے اڑ رہے ہیں جو پانی پر ہوتے ہیں یہاں پانی کا تو نام و نشان نہیں تو یہ پانی یہ پرندے کہاں سے آ گئے انہوں نے ایک یا دو ملازم بھیجے انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پانی موجود ہے انہوں نے جا کر قافلے سے بات کی وہ آئے ام اسماعیل کے پاس کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم یہاں بسیرا کر لیں یہاں رہ پڑے وہ بھی چاہتے تھی کوئی رونق ہو جائے اکیلے بندے کا دل نہیں لگتا کہا ٹھیک ہے یہاں رہیں آپ لیکن پانی میری ملکیت ہے آپ کا اس میں کوئی حق نہیں کہا ٹھیک ہے آپ کی ملکیت ہم تسلیم کرتے ہیں رونق بن گئی بچہ بڑا ہونے لگ گیا اور ان کی زبان اور تھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اور یہ لوگ تھے عرب بنو جُرہم تو لڑکے نے عربی زبان ان سے سیکھی جب جوان ہوئے تو بنو جرحم کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام وسلام اتنے میں حضرت جو ان کی والدہ تھی نا وہ بھی فوت ہو گئی نکاح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی جا کر اپنے ترکے کو دیکھتے تھے جو چھوڑ کر آئے تھے تو وہ تشریف لائے ایک دن پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے تو ان کی بیوی موجود تھی پوچھا اسماعیل کہاں ہیں کہا اسماعیل ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے کیا حال تمہارا کہتی ہے بڑا ہی برا حال ہے کبھی کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں نہیں ملتا تو کچھ ملتا نہیں نہیں کھاتے نہ شرح حال ان ہمارا بڑا بڑا خیر ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے اتنا کہہ گئے کہ جب اسماعیل آئے میرا علیہ السلام کہنا اور کہنا اپنے گھر کی دہلیز بدل دے خیر اسماعیل علیہ السلام آئے گھر کے حالات دیکھ کر کچھ اندازہ ہوا جیسے کوئی بندہ آیا ہے کہا کوئی آدمی مہمان آیا تھا کہا ہاں آئے تھے کہا کس طرح کے انہیں شکل بتائی کہا انہوں نے کوئی بات کی ہے کہا انہوں نے سلام کہا ہے مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا میں نے یہ جواب دیا اور انہوں نے سلام کہا ہے اور کہا گھر کی دہلیز بدل دو کہا وہ میرے والد ماجد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا تم سے علیحدگی کا تو اپنے گھر چلی جاؤ میری طرف سے تم پارے ہو بھائی یہ بڑا مشکل معاملہ ہے مشکل معاملہ ہے ہماری عورتیں ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں وہی ایک دوسرے کی بیویاں ہیں لیکن میں نصیحت کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی عزیزاؤں کو کہ خامدنا مر جاتا ہے سب کچھ قربان کرتا ہے اخیر جب تھوڑا سا جھگڑا پڑتا ہے نا معمولی سے وہ کہ تم نے مجھ پر کیا خرچ کیا سب کو ہی مٹی تمہیں لا دیتے اگر ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرے تو شاید ہی کوئی گھر بچے اللہ نے ویسے یہ فرمایا ہے اس سلسلے میں یا ایو اللہ ددین اِنمن ازواج ایک مولاد ایک مدب القم ایمان والو تمہاری بیویاں اور کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں فہدر ان سے بچ جاؤ اچھا ان دشمنوں سے کیسے بچے فرمایا وہ بنتاف ہوں تسو و اللہ غفر اگر معاف کر دو گزر کرو بخش دو تو اللہ بخشنے والا بھی ہے مطلب یہ ایسے دشمن ہیں ان کو ڈنڈے بھی نہیں مار سکتا یہ کہ درگزر کرو فتق اللہ مستطا تم اللہ سے ڈرتے رہو جتنی طاقت ہے وس گو سنتے رہو اللہ کا حکم مانتے رہو وہ انفکو خرچ کرو ان دشمنوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے جاہلوں کو علم نہیں نہ جو ہی وہ کو ایسی بات کرتی ہے بیوی تو وہ آگے سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے گھر برباد ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کرو درگزر کرو وہ انفقو خیر الف خرچ کرو گے اپنا ہی تمہارا فائدہ اپنا ہی فائدہ گھر بنا رہے گا بچے ماں کی شفقت باپ کی نگرانی سے محروم نہیں ہوں گے تو میں نے یہ تھوڑی سی بات اس لیے کر دی نصیحت کے لیے کہ ہماری بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے کہ پیغمبر کس قدر حساس ہوتا ہے کس قدر حساس ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو بیو نے کہا خرچہ بڑھا دو خرچہ بڑھاؤ سب کے خرچے بڑھ گئے ہمارا خرچہ ہی کوئی نہیں بڑھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ کر دیتے تھے اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کے ان سب کو کٹھے کر لو اور ان کو کہو کہ اگر دنیا کا مال چاہیے تو آؤ مجھ سے طلاق لے لو جو کچھ ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ تمہیں اجر بھی دوہرا عطا فرمائے تو ہماری ان ماؤں کی کیا بات ہے انہیں کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں تو آخرت چاہیے اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے اللہ نے ان کو پھر مرتبے بھی عطا کیے تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے اور اسمعیل علیہ السلام آئے انہوں نے بیوی بی کو فارغ کر پھر ایک اور لڑکے سے نگاہ کیا پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام پھر بھی گئے ہوئے تھے کا اسماعیل کہاں ہے کہا وہ ہمارے لیے شکار لینے کے لیے گئے ہیں شکار کرنے کے کی کیا حال تمہارا کہتی اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کا شکر ہے بہت ہی ہم آرام سے ہیں کیا کھاتے کیا ہو کہتے گوشت کھاتے ہیں اور زم زم پیتے ہیں کہا یا اللہ ان کے لیے اس گوشت میں اور زمزم میں برکت فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے میں اس وقت اناج تھا نہ گندم نہ جو کچھ نہیں تھا وہ شکار کر کے لاتے تھے اور کھا لیتے تھے اگر غلہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی دعا کر دیتے آپ نے فرمایا دنیا کے کسی خطے میں صرف گوشت اور پانی پر زندگی کا گزارا نہیں ہو سکتا مکے میں ان دونوں چیزوں پر گزارا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی یہ برکت آپ نے بیان فرمایا تو خیر کہا آپ اتنے نہ ذرا سواری سے میں آپ کا ساتھ دھو دیتی ہوں کو خدمت کی بہرحال جاتے وقت کہنے لگے اسماعیل آئے انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کی دہلیز قائم رکھے ٹھیک ہے یا اسماعیل لائے علیہ السلات وسلام کچھ آثار دیکھے کہا کوئی مہمان آیا تھا کہا ہاں اس طرح کے ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے یہ بات کی ہے تو کہا کہ انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں تمہیں رکھوں تو ٹھیک ہے الحمد پھر ایک بار آئے ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت اسمعیل علیہ السلام گھر موجود تھے ایک درخت کے نیچے نا تیروں کو تیز کر رہے تھے تیروں کو تیز کر رہے باپ کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے دونوں باپ بیٹا ملے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں تو تم میری مدد کرو گے کہا ہاں جی مدد کریں اس کے درمیان وہ سارے واقعات جو ہے نا وہ قربانی والے وہ سارے اس کے درمیان گزرے ہیں لیکن اس اس حدیث کا ساری عبارت وہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جگہ بتا کر وہ الب عنال ابراہیم مکان البعت بیت اللہ کی جگہ متعین کر کے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے جو سب سے پہلے زمین پر بنا تھا اور اب وہ ایک ٹیلے پر اس کے کچھ بنیادیں باقی تھیں اللہ نے ان کو جگہ بتائی وہ یہ ہے بیت اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک ٹیلے پر تھا وہ مقام ارد گرد جو ہے نا وادی تھی نیچی جگہ تھی سیلاب آتے تھے ادھر ادھر گزر جاتے تھے اور وہ ٹیلے کے اوپر بنیادیں ابھی تک اس کی موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے نشان دی کی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نکالا بنیادوں کو اور ان کے اوپر اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ان کو جوڑتے رہے یہاں تک کہ وہ پھر ذرا بلند ہو گئی دیوار ایک پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلاۃ علیہ السلام نے اوپر کے وار دیے اس پتھر کو کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں تو پتھر تو وہی ہے جو اب بھی ہے لیکن اس میں جو قدموں کا نشان ہے نا وہ محمد بن صالح بن عثیمین جو بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے مفتی شیخ عبد العزیز بن باز تھے اور یہ محمد بن صالح بن عثمین تھے ان نے کہا وہ جو اب نشان بنا ہوا نا وہ جعلی ہے اصلی نہیں ہے پتھر وہی ہے پتھر ہوئی لیکن وہ جو نشان بنا ہوا ہے نا وہ نشان صحیح نہیں وہ بات جو کسی نے بنا دیا ہے پتھر بہرحال وہی ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ اللہ نے بیت اللہ تعبیر کیا وہ سے بالحج لوگوں میں حج کا اعلان کر دو یا تو کا رجالن وہ پیدل بھی تمہارے پاس آئیں گے وہ اللہ کلغا اور ہر لاغر اونٹنی پر سوار ہو کر بھی آئیں گے یہ عتی من کل فجن عمیر جو دور دراز راستوں سے سفر کرتے ہوئے تمہارے پاس پہنچے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام وسلام نے وہ اعلان کیا اب ایک روایت بڑی مشہور ہے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے لیکن ان الفاظ سے کہ بیان کیا جاتا ہے روایت کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلط کوہ صفا پر چڑھ گئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا اور بعد میں ہے کہ کوہ ابو قبیث پر چڑھ گئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں یہاں اعلان کروں گا تو وہ آواز کہاں پہنچے گی کا اعلان تم کرو میں پہنچا دوں گا اس روایت کے الفاظ یہ ہے ابراہیم علیہ السلط وسلام کوہ صفحہ پر یا کوہ ابو قبیث پر چڑھے اور کہا لوگوں میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے اس کے حج کے لیے آؤ تو اس روایت میں ہے کہ تمام جو راستے میں رکاوٹیں تھیں نا سب وہ پست ہو گئیں اور ہر شخص تک اعلان پہنچ گیا حتیٰ کہ جو لوگ ابھی تک اپنے باپوں کی پشت میں تھے نا ان تک بھی اللہ نے وہ پیغام پہنچا دیا اور انہوں نے کہا لبیک جس نے کہہ دیا وہ ضرور حج کے لیے آئے گا یہ اس روایت میں ہے کہ جس نے وہ اعلان سن کر کسی روح نے بھی اپنے باپ دادا کی پشت میں یہ اعلان سنا ہے اور لبیک کہا ہے وہ پہنچے گا لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے اسرائیلی روایت ہے اس سے زیادہ اس کی حقیقت کوئی نہیں اللہ تعالی نے جو کہا اعلان کرو تو انسان ہر حکم کا اتنا ہی پابند ہے جتنی اس میں طاقت ہے ابراہیم علیہ السلامۃ السلام سفر میں بہت رہتے تھے فلسطین میں ان کی رہائش تھی اب وہ ادھر حجاز مکے میں بھی آتے تھے شام میں بھی پھرتے رہتے تھے دعوت کا کام کرتے تھے تو جہاں تک ان کی رسائی تھی پہنچتی انہوں نے اعلان کیا پھر وہ اعلان چلتا چلتا اب دیکھ لو دنیا کے کسی خطے میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں یہ اعلان نہ پہنچ سکا پچھلے سال سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ دس پندرہ سال تک امید ہے کہ حاجیوں کی تعداد ایک کروڑ تک پہنچ جائے گی اس لیے وہ بیت اللہ کو وسیع سے وسیع حرب کو کرنے کی کوشش مدینہ شریف کو وسیع سے وسیع کرنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ نے فرمایا انتہر بہت دیا لن سے لے نہ کہ جو طواف کے لیے آئیں گے احتکاف کے لیے آئیں گے قیام کے لیے آئیں گے میرے گھر کو پاک صاف رکھو اس سے یہ بھی سمجھ کہ جب مہمان آنے ہو کسی کے تو وہ گھر کو اسے صاف ستھرا کرنا چاہیے سجا کر مہمان کی آمد کے لیے صاف ستھرا کرنا چاہیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے بتوں سے بھی صرف یہ نہیں کہ کوڑے کرکٹ سے صاف رکھنا ہے بتوں کی نجاست سے بھی صاف رکھنا ہے بتوں کی نجاست سے بھی صاف رکھنا اب دیکھو اللہ کی شان باپ نے اعلان کیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو ان کی اولاد نے تین سو ساٹھ بت اس گھر کے اندر اور ارد گرد رکھے اور پھر ان کی اولاد جو ہے اب دیکھو ہر گلی میں کوئی نہ کوئی قبر پکی بنی ہوئی ہے نہیں ایک ہی اللہ کا گھر ہے تہر بیتیا تہر بیتیا میرا گھر ہر گھاری اللہ کی ملکیت ہے بھائی ہر گھاری اللہ کی ملکیت ہے مگر جب خاص اس کو کہہ دیا میرا گھر ہر بندہ یہ اللہ کا بندہ ہے مگر جب اللہ نے کہہ دیا سبحان اللہ دی اسرا بے ابدی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اکثر تک کی سیر کروا دی اپنا بندہ پھر خاص ہو گیا تو یہ اللہ کا خاص گھر ہے تو فرمایا کس لیے ل یش حد تو اعلان کر دے تاکہ لوگ پیدل بھی آئے اس سے معلوم اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا کہ اللہ سے حج البیت منست اللہ کی طرف سے بندوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو راستے کی طاقت رکھے اس طاقت سے کیا مراد ہے جو اتنے فاصلے پر ہے کہ پیدل آ سکتا ہے اس پر پیدل آنا فرض ہے پیدل آنے کی اگر طاقت ہے تو پیدل آنا فرض ہے اور اگر اتنا دور ہے یا جسمانی طور پر طاقت چلنے کی نہیں ہے تو پھر سواری اور خرچہ خرچہ بھی ہونا چاہیے راستے کا بھی خرچہ مکہ معذمہ میں بھی جو خرچہ ہونا ہے کھانے پینے کا رہنے کا وہ بھی خرچہ اور بیوی بچوں کو بھی اتنے دیر کا کھانے پینے کا سامان دے کر آئے یہ خرچہ ہونا بھی ضروری ہے اگر نہیں قرض لے کر نہیں کرنا ہاں ایسا قرض اگر ہے کہ آسانی سے بندہ ادا کر سکتا ہے تنخواہ آئے گی تو دے دیں گے اس میں پھر ان کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ طیبن لا بالو اللہ طیبن اللہ تعالی خود پاک ہے پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے وہ مال خرچ کر کے اگر جاتا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو پھر تو وہ قبول ہے لیکن اگر مال حرام ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے ہاں حاجی صاحب اس کو کہا جا سکے گا سیر سفر ہو جائے گا کچھ اور فائدے بھی ہو جائیں گے لیکن حرام مال سے کیا ہوا حج اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اس لیے اس میں بھی دیکھو نا بڑی ہی برکت اللہ نے رکھی ہے اس سفر کے اندر عمر بن آس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی دانا صحابی تھے تین آدمی ایک ہی دن آ کر مسلمان ہوئے صلہ ادیبیہ کے بعد بدینے میں ایک امر بن آس ایک خالد بن ولید اور ایک عثمان بن طلحہ بیت اللہ کا جو چابی بردار تھا نا آپ نے فرمایا آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے اتنے وہ مطلب سمجھدار بندے تھے مسلمان ہونے لگے نا میں نے کہا یار اللہ ہاتھ بڑھائیے میں میں مسلمان ہوتا ہوں آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا فرمایا کیا ہے بھائی مالکہ یا عمرو امر کیا بات ہے میں نے کہا اشتر تو میں شرط کرنا چاہتا ہوں کہا کیا کہا شرط یہ ہے کہ اب تک میں نے جو ظلم کیے ہیں زیادت کیے ہیں اپنی جان پر تو وہ مجھے میرے گناہ معاف ہوں تو پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں فرمایا اما علمت یا عمرو امر تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام لانے سے پچھلے گناہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور ہجرت کرنے سے پچھلے گنا سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور حج کرنے سے پچھلے گناہ سارے ہی معاف ہو جاتے کچھ چھوٹی سی فضیلت نہیں بھائی بہت بڑی ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حجا فلم یرفس ولم یفسوخ رجا کا ولدت وال جو شخص حج کرے کوئی شہوانی حرکت نہ کرے اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے اس سفر میں جان بوجھ کر بھول سے کوئی ہو جائے تو وہ اللہ معاف کرتا ہے جان بوجھ کر پھر داڑھی بنڈا دیتا ہے کہتا ہے وہ حاجی صاحب ہو یعنی اللہ علانیہ ایک گناہ بنا چھپ کے کرتا ہے ایک زبرد سب کے سامنے اللہ علان کہ وہ داڑھی پڑھنے سے نہیں ہٹتی یہ اس کو موڑنے سے نہیں ہٹتا کہتا جی حاجی صاحب الفاظ یہ ہے جو شخص حج کرے نہ کوئی شاونی حرکت کرے نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے نافرمانی کرے اور جھگڑنے کا بھی ہے نا فلا رافا سا والا فسوکا والا جیداں فی الحال حج جھگڑنا بھی نہیں کوئی زیادتی کر گیا ہے سیٹ کے متعلق زیادتی کر گیا ہے کوئی سامان لینے کے متعلق کوئی جگہ کے متعلق آ ڈٹ گیا ہے نہیں ہٹتا جھگڑا نہیں کرنا فرما اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا نئی زندگی شروع ہوتی ہے پچھلے ہر گناہ سے توبہ اور نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے حضر سے یہ معمولی بات نہیں ہے اور عمرے کے متعلق فرمایا العمر تو العمر کفارت لما بینا عمرے سے لے کر عمرہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ول حج المبر جن حج جس میں نافرمانی نہ نا کی جائے صرف نیکی پر ہی انسان رہے اس کی جزا جنت کے سوا کوئی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ منافع لوگ ہے نا کہ اپنے فائدوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اس سے بڑا فائدہ تو ہے, ہے ہی کوئی نہیں نا نہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاب اور دنیاوی فائدے بھی ہیں ابو داود میں حدیث ہے تابعو بین الحج والعمرت تھے حج عمرہ پیدر پی کرتے رہو فنفیان الفقرہ بنوبا اس عمل سے پیدل پہ عمرے اور حج سے گناہ ہاں فخر بھی دور ہوتا ہے اور گناہ بھی دور ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ گناہوں کو اور فخر کو دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سونے چاندی کی محل خچہل کو, کو صاف کر دیتی ہے اس طرح پیدل پہ اس عمل سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر وہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ اپنے کئی نفع حاصل کرے اور اللہ کا ذکر کرے جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں قربانی کرے وہ کوئی ایک نفع نہیں ہے ایک تو سفر جو ہے نا انسان کی معلومات میں بہت ہی اضافہ کرتا ہے گھر بیٹھے ہوئے شخص کو تو یہی معلوم ہے نا جس طرح کنویں کا مینڈک ہوتا ہے کہ بس گزرا والا ہی ہے اور دنیا میں کیا چیز ہونی ہے جب باہر نکل کے دیکھے گا تو پتہ چلے گا بہت کچھ ہے جو ہمارے بہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہے اور پھر مسلمان جب آپس میں جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں ایک دوسرے پر جو دوسروں کسی ملک کے رہنے پر وہ ظلم و ستم ہو رہا اس کے بندوبست کی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا بھر کے اولا با جن کا نام سن کر ہمارے دل یہاں بیٹھے ہوئے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا وہاں ان کی ماشاءاللہ ملاقات ہو جاتی ہے زیارت ہو جاتی ہے دوستوں کی اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں سفید فام بھی آئے ہوئے ہیں امریکہ کے لوگ بھی برطانیہ کے بھی یورپ کے بھی چین کے بھی انڈونیشیا ملائیشیا غرض دنیا کے ہر خطے میں کالیشیا وہ بھی اس گھر کا طواف کر رہے ہیں سرخ وہ بھی طواف کر رہے ہیں گورے وہ بھی طواف کر رہے ہیں گندمی رنگ کے بھی طواف کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کدوں والے بھی ہیں بڑے بڑے جو تھوڑا سا موڈا مارتے نا تو راستہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ کی مخلوق وہاں اکٹھی ہوتی ہے اور سب بھائی بھائی ہیں ایک ہی سب کا لباس ہے ایک سب کا لباس یہ نہیں کہ یہ گرجے یہ گرجا یہ کے لیے اور یہ گرجا یہ کالوں کے لیے یہ مندر برہمنوں کے لیے اور یہ مندر یہ شودروں کے لیے نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب آدم کی اولادو کسی کو سفید ہونے کی وجہ سے کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے صرف تقوع کے ساتھ اللہ کے تقوے کے ساتھ فضیلت حاصل ہوتی ہے اور پھر مال ایک دوسرے کو دکھاتے میں ہم یہ بناتے ہیں دنیا میں تجارت پھیلتی ہے مسلمانوں کی ماشاء اللہ براہ راست جب ملاقات ایک ہی جگہ ہر ملک کے آدمی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو تجارتی فائدے بھی ہوتے ہیں علمی فائدے بھی ہوتے ہیں غرض و بیان میں نہیں آ سکتے وہ فائدے جو حج عبرے کی صورت میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اللہ نے اسی لیے فرمائے ابريم علیہ السلام كو كہ لوگوں كے ليے حج کا اعلان كر تاکہ وہ اپنے بہت سے منافع فائدے حاصل کر سکے اور اللہ نے جو ان کو جانور دیے ہیں ان کو اللہ کے نام پر ذبح کر سکے اللہ کے نام پر پیش کر سکے قربان کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابو بین الحج العمر تھے فعلفیان الفقرہ بس دونوں با اور حج پہدر پہ کرو بار بار کرو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 اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کی فرما برداری کی توفیق اطاح پر